اللہ علی محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیکھنگ متی سلسلۂ درس وصولت قادی دری طالم حوال کا اصلت قادی ادری متصر درس تھی خرم و نانکا تعینت اور اصولت قادی سلسلہ درس درس نمبر انتالیس پہ تھی خرم و نانکا تھا کو شسبت اور فق الاسولتقادین بھاسفاتی قیامتی بھاسف چلائے ویت تو قیامتی باسفی حضرت شیاست محمد الباشا خشی قیامت انفسی اور قیامت آفاقی انسانی نصف قومت کی دے اقیامت کن بیانوس دینا آفاق اسام کی نگومِ قیامت کن بیانوس دونوں نا قیامت صورائے انفس قیامت آفا صورائے آفاقیہ اور آفاقی وسطی افاقی محتصر توزی تیر مچہنانے کا تنج کہ ہر انسان سے مل سکا شاید بلا شورا خیز چاد بنا پمبر کسلس کے من ماتب حق من قیامت انسان نے نگاس سوچ سم سمجھو اس کا قیامت برپا ہو گیا چاد بنا قبول یا باغات کو جہنم میں گاٹھی دوبھری کو لسمجھو قیمت برپا ہوں گے تو ومت وسطی آفاقی فرفاف توضیف دقب کی بہت سے شہر کو نین نوں ہاں علاقوں نے نوں چو کہ چوکی وجہ سکھا یا چوہو بیماری بیماریوں کی وجہ سکھا یا قتل و غرت گریسوں کی وجہ سکھا خدائی امتحان دے وصولی مطابق بہت تعدادی معیشت کثیر تعداد خیامت نندی شکھن گامی خیامت مسکا برپاس اور خون گامی یک سال لام ہنج خونگ خامی خون قبر قبر قیامت قیامت قبرائے افاکیہ اور قیامت عظمۂ آفاک تو قبرۂ افاکیہ چند نے دس یا دنیا کو ہی معذہ دنیا بھگا دنیا پہ باقی یوتنا دیوین کثیر تعداد چی بہت کم تعداد باقی لطف اور کثیر تعداد زیادہ تعداد وہ دنیا کے نا کسی نہ کسی طوفان کی وجہ سکھا بالا چی وجہ سیکھا ہاں جی قہر لائی وجہ سکھا ختم آ جیسے جی مثال پر جنان جازت نُح علیہ السلام مثال پتا پتہ سے کیونکہ دورین ایک تھوڑی گروہ سی کے علاوہ جس طرح وہاں سے عادیث نو تو تاریخ امبیاغوں کے لحاظ کا اسی نفر صرف بچہ زیادہ عظیم قوم پینا تو ایک مختصر ہی تھوڑی سی گروہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کا ہلاک ہو جانا ہیں چند لمحوں میں ہلاک جانا چن ہنجہ ماتباہ برباد بات کو بہت مختصر گروہ لوس نے دو لاکھ آمت کو برائے آفاقیہ جیسے چنا جہاز نو ہی قومی واقع پیشویشن تھوڑی سی جماعت کی باقی لطف ایک آمد شاہ کسی نے کسی عذاب الہی طوفان سے مشکل کی وجہ سے کیا تو دقیامت والیامت قبرائے آفاک اس آفاق پی شوق قیامت تو جی عربیہ مختصر تو عوام ما قیامت القبرا بہر القیامت قبرائے آفاک آفاک السام کو نکا ہم برکنہ رینہ انسان کو نکا دی دنیا کا دنیا پی جسم کو نکا امدیامت کنینہ شوق و قیامت دو چندرا پو شوق احمد فلاک الناس میگا مشاعت و فخارعالم پوری دنیا کا اللہ شرد متن مگر تھوڑی سی لوہن رہ جائیں مگر ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ تمام میم شاعت پتہ جیسے آیا دن واقع سون دونح کا طوفان نوح علیہ السلام چنا جنو علیہ السلام طوفان بنو جامت قبرائے آ حاکِ واقع چار فری فاپس خدا میں درگاہی ساڑھے نو سو سال ہدایت بس ساڑھے نو سو سال ہدایت بس باوجود دے لاکھوں آبادی نے صرف اسی نخر ہدایت سو فرتر جو ہے خون لتام خری فاپس خدا اندال میں درگاہی دعا بس. ما خالہ چنانچہ میرے پرور دگار لاتر الل عرض یا مسکر دے زمین بکھا نہ چھوڑے اس زمین میں سے منل کافرین کافروں میں سے دیارن ایک گھر والا بھی نہ چین چی مچ خوانصہ نہ چین مچ خوانساں مسکور کسی ایک گھر میں ایک بندے کو بھی نہ چھوڑے سب کو ہلاک کرے سب کو تباہ کرے آپ نے چنانچہ جی ایسا دعا کیا تھا تو خدا دعمِ سجید و آپ کو قبول بھی صرف ایک تھوڑی سی جمع جنہوں نے ایمان لایا جو ایک کسی کے اندر آ سکتا ہے وہ نجات پایا باقی تمام قوم پگامہ خدا سی سے قرآن نبین شتفون تیزی کا موسل دار بارش کو لسان چھنگا منگین بھی آئز کا جو ہے نم نمن سے چھنگ اس کا دھوس نا پورا یلپغامہ ایک مختصر مدت چینو ہوں چین و نسخ ہفتہ ریگن رگون تھا نسخ قرآن بین بے سات نُ پھوسی جن میں کشتیشتی پہاڑ پہ چلوں گا چڑھوں گا جی لیکن وہ جوں پہاڑ پہ چڑھتا گیا پانی پیچھے پیچھے آتا گیا اور پھر پہاڑی چوٹی کے تو میں نے گا پھر پانی نے اٹھا لیا غرق <coughs> کر دیا توجو تو خود تو ہی طوفان کلّہ پھر دنیا انہوں نے تھوڑی سی گروہ کے علاوہ ایک بہت چھوٹی مختصر گوروہ کے علاوہ نگامہ ختم ولا گامہ تباہ ولا جل قیامت کوڑا افاقیا دنس ننجو سان دی دنیا پیکہ انجی دنیا بو سنارینن سان یونن ننگامہ ہن دنیا ظاہری صورت کو کیسی اتنگو پی قیامت نسین باقیات پر دوسرے دین کچھ زمین سانتا تباہ ہنس تا زمین پھل پھروت میوا می دارخ ننگامہ سان تباہ سن کھیتوں سان تباہ سن اور انسانی ضرور زندگی گامہ سات شن وغیرہ سن اور ساتھ ہی جو ہے انسان کو سان تباہ سن تباہ قسمی جی بہت بڑی تباہیلہ ہاں جی آج کے عدلِ اللہ بہت بڑی سونامی آ کر ایک پوری مملکت تباہ چکے تباہ بذہ ہاں منج میں تباہی نہ قیامت ہے قبرائے آف آاکیہ جس کی تھوڑی جماعت کے علاوہ سب خاتم ہو جائے یہ دنیا کا جو لذیذ قیامت ہے قبرائے آف تو قیامت ہی دی قسم سم بلا ہاں اس دنیا کا ہر انسان سو سے مل سے کیا شاید ہو یا کہوں سے دل چھوٹی قیامت دل. یا کہ سے نہ ایک بہت بڑی تعداد چکی نیوں شاید پت کو شہر کنی نو یا بلا چنا دل سے سیلاب چوں سے تو ہاں تعاون چاندوں سے کثیر تعداد میو شاید کو دے قسم بھی قیامت ہو یا تو نو ہی دے طوفان پر تو چوں سے نہ ہانے شو نامی کیوں سنا تو و برباد بسوام دی قسم دیکھ قیامت قسمت یعنی حد الرسول سے انکامی وقار سے انکار میبل کوئی مسلمان بھی ان قیامتوں کو انکار نہیں کر سکتے جس قیامت سے پیامبر فاپ پیام اللہ قرآن جس قیامت کو خدا اللہ ثابت اور گسو دہ قیامت ہو یعنی دہ قیامت ہو ان دی قیامت عظماء آفاقی ہے پوری کائناتی موجودہ نظام پہ مکمل تباہ پھی ہاں ہنم ن سنل دودھ نس کرم نا جُنگ گا ما ٹکرائی سوچنے سب ختم ہوا تھا زمین بگان دے سب ہاں جو تمام جُنگ گا ماسمل قرآن وایاتوں مضبوط ذراتی تبدیل وت سوچنا دبی طبیعت کو تھروح متخیر مویت اور چھ طبیعت پہ كی نبیوں مویت یوتھ كو وجہ سے كہ ثو و پورا پوری دنیا نظام پہ درہم برہم ثو و چھوترتھ پوری دنیا پہ پو چھت پوری دنیا پہ پو چھت اور دیر و زمینی كا سو خان باقی لسمت مند چك خان باقی لسمت ما ماشاء اللہ مگر خدا خان رسو باقی تو دے وح پن جب پوری دنیا تباہ سون سے باللا جگا جی انعتہ نم نے نم ہاں جی نے روشنی ختم سنس اور چاند کے روشنی ختم سوچ وہ تمام خوراک آسمانی ایک دوسرے سے ٹکرایا گاؤں ختم سنس سب وورا ختم سوچ جب جی بہ نرینہ جت جی ساجینہ درہنا تمام موجودات گاہ ٹکرائے سنس ختم سنس اور برباد سنس اور برباد سو وجہ سکھا جس دنیا کے خدا سے حاکم نظام بو تباہ سے وجہ سے کا سبھی مزاج اور چوئے مزاج فین بیوں سمت دم مزاج کی نسکا کے طبی مزاج وہ سامن یا صنب سب و چھوئ نوحمت خرت اور پوری دنیا چھگن بھی عمت سمندر کا پوری دنیا چھبت دلت پوری دنیا چھوت اور دنیا کا کوئی زیر روح باخل سمت اللہ ماشاءاللہ اللہ مگر خدا خوانصوچی باقی آپ حلنا تو دے قیامت ولا قیامت عظمہ یا آفاق کہ جی وہ کائنات معزہ نظام کو مکمل طور پر تباہ ہوئے مکمل طور پر ختم ہوئے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتے ذات پھر من علمک اليوم آس کس کے بادشاہت ہے زر بنا دنیا دے ظالم بادشاہ کن حکمران کن جن کے ظلم اب آج انتہا ہو گئے ختم ہو گئے ان کے ناک آج زمین پہ لگڑا گیا ہاں جی خون ظلم گنگا، ختم گنگامہ ختم سنس گنگامہ ترین بے بہ سوچ شام پند ظالم جابر بادشاہ گنگامہ تباہ سن دنیا ٹیکنالوجی نکات اعتماد سسو بچاش دے بڑی بڑے اے ٹی میں آسلوں نظام کن جو سسے مخالف کن ختم بے اللہ سسے دفاعی ور چشپ دے تمام چیز کو ان کا متم سوں گامہ جو ہے شینو غرا سوں گام و سے سوں اور دنیا معاہدہ نظام کو مکمل طور پر ختم ہاں جی تمام موجودات گامہ ششوت تمام انسان کی ان کا مہ مگر جس کو اللہ چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں وہ قدرت ہر چیز پر جو المِ فریاد بلو ہاں ندا بلو آج کس کی بادشاہت ہے لمن الملک اليوم تو کائنات میں کوئی بولنے والا نہیں ہے ہاں جی تاثارِ ظالم جاو حمران خاموش ہیں تو خدا دالم جم گا مائی آخری پسپائی اور ضلعت بخری تسلیم الحد القحا بس ایک ہی ہر چیز پر غلبہ رہنے والا اللہ کی حکومت ہے آج آج اسی کی بادشاہ تھے آج صرف اور صرف اسی کا حکم چلے گا اس کا حکم ویسے بھی ہمیشہ اسی کا حکم چلتا ہے لیکن انسان اللہ ایک غفلتی شکاری کا سوچتے ہیں میرے بھی کچھ پاور ہیں ہاں جی لیکن آج اللہ دکھائے گا آج کسی کو یہ جرد نہیں ہوا بھائی میری بھی کوئی پاور ہے میرے بھی کوئی طاقت ہے میں بھی کچھ ہوں یہ آج سب ہی ہو جاتا ہے سب نابود ہو گیا سب مر گیا سب تباہ ہو گیا سب پانی کے اندر غرق ہو گیا تو دی قیامت دی حالت پلہ قیامت عظمہ یافاکیہ تو شاست عم القیامت کائنات پیش سف سے بڑی آفاق ہاں پیشوں میں مٹی ہوئی کرے پر پانی کا کورا مٹی کے اوپر غالب آ جائے گا احاطہ ہو جائے گا اللہ طب کی طبیعت ماں اصلیہ فنگ کی کھتی اصلی طبیعت کو چھ سو مٹی تھرو مت خیر وہ چھکے بیو عمن یا میزاج کے مطابق ہاں جی خدا انداز کائنات پر جو ایک نظام حاکم تھا ایک اشیش آخریت پر یاسن ہر چیز پہ سوچے سوچے مداری نو کھو چونت و پے گنجائش پا دے سے چیز پا خدا سے وہاں سے ختم کر لیا وہ رت کے منتقا دل گروجی نم برو جی ستاروں میں سوچے سے گرو جی نو کھور بت پے سسٹم کو ختم سنکھ ہو جا سکا و مادل نہاری اور نیمو سو سے سسٹم چیخا ڈلن چن استواح کا خط بت پی اور سسٹم چیزیں ڈلب تھے دونوں تباہ سوکھ وجہ سے گا ہاں جس جی پوری نظام کائنات جو خدا سے اس کے اوپر جو حاکم رکھا ہے بے ستون نم نز دو نس کرما نہ جنگا ماں یہ اخصد پین ان کے اندر ایک کشش قائم تھا جو ایک دوسرے پر تجاوز ہونے نہیں دیتا تھا دے کشش کو دن ختم سو سوکھ وجہ سے کہ ہر ایک دوسرے سے ٹکرائے گا ٹکرا کر یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر کلر مائی جو خوشی خاصیت پہ گنوی امت سے خاصیت پہ جماعتات رحمیت گھر ہوئے تو اسی کے مطابق پوری کائنات پیشو کا مسلط ولایا کالا وشل عرض اور باقی نہیں رہے گا دیر زمین پہ متنافسن کوئی سانس نکالنے والا یعنی کوئی زیر رح باقی نہیں رہے گا کل من عالیہ فان اس کے اوپر جو بھی ہوگا جو بھی ہوگا جو وہ سب فانى ہو جائے گا ہاں جی ویب رب کا رز الجل الکرام اور صرف تیرے جلالت شان اور کرم اللہ کی ذات ہی باقی رہے گا خدائی ذات کو علاوہ جلالت شان اور کرم والد ذات کو بھی ذات علاوہ باقی کوئی چیز باقی نہیں ہے اور اس کا سلم احمد میں والی خدا سے قرآن نازان خبر میں نیت بن ایک دفعہ میں سینکڑوں دفعہ خدا سے خبر میں نیت تو شاس و منحاظِ قیامہ اور یا جاق واقع و اندوکا دے قیامت ازما حاقیہ واقع و دویکا اخبر خدان اللہ خدا احبرنہ خدائے رسول سے فری خدا سے فری قرآنِ خبر من سے قاللہ خدا سے کسل ان سعطعتی شخی کا قیامت ہر سلطن برپا واتن لہ حج لاری رفیہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تو فہذل حالت تو دی حالت نو ہاں جی، ہانجے کائنت تمام زیرخ گامہ ختم سنس اور سو مت کے چم گامہ پوری کائنات اور ادھر کوئی زیرح باقی ملسف نظوالخداندعالم ذات پوسی کسل حو آز الحالت رب الرباد جلت عظمت و تمام کائنات رپو ہر چیز رپو جزمت نہ اور جلالت شان کا گاس پت ذات اسی جوہات عالمین تمام عالمین والوں لا ہاں خطاب بن کا سلم الویہ کا سلم المن الم القلیوم آج پھر کس کے بادشاہ تھے اللہ رغم رن جوابرتی مشاویر اور ظالم حکمران کے آخری پسپائی اور ذلت خاری و اعلن و چبحر مذن و خدا سے کا سلمت ہاں درجا پو دن بھی انہوں ہر کسی سے سسو سو سب کچھ سمجھتے تھے سس قدرتی ہاں جی قدرت کا لوہا منوانے کی کوشش کرتے تھے تو دن درجا پو اللہ خدا سے اب انسان کو لٹے آج کس کے بادشاہات تھے ہاں جی تو والا حاضل کوئی بھی باقی نہیں رہے گا لیو جی وہ خدا میں ذات وال جواب تعمیر پہ تو حیو جی وہ نفس ہو تو خدا اندالم صحمزات تو خود خریدو خان نے جواب میں نے ان کا سلمت لاہ دل کہ بس آج ایک ہی ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا اس اللہ کا جو ہے اسی کی حکومت ہے اسی کے بادشاہت ہے آج کسی کے تمام بادشاہتیں آج ختم ہو گیا اور مغرب کے یہ تمام فیصق و حجور جو دنیا میں پھیلا رکھا ہے یہ تمام اقدار اغداد جو انہوں نے دنیا پہ مسلط کر رکھے ہوئے سب ختم ہوگا دنیا میں جدید اسلحوں کی دوڑ سب ختم ہوگا سب پانی میں ڈوب جائے گا کوئی کسی میں اللہ کی دن کے بغیر کوئی خوش نہیں کر سکتا تو اس جو اس عظیم قیامت کا نام جس میں سب کو تباہ ہونا ہے ہاں جی اور کوئی چیز باقی نہیں رہنا ہے پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑیں یہ سب کچھ پانی کے اندر غرق ہو جانا ہے ہاں جی اور پانی کا اوپر سطح پہ آ جانا ہے پوری دنیا ہاں جی کے اوپر پانی ہی پانی چھا رہا ہے اور دنیا کے تمام ضرور تمام وجدات سب ختم ہو جائیں گے اور کوئی اللہ تعالیٰ کو جواب دینے والا نہیں ہاں یہ دنیا کے تمام ظالم حکمران سب خاموں سے سب زیر خاک چلا گیا سب اس پانی میں ڈوب گیا سب مر گیا ہاں اللہ کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں آج کس کی بادشاہ تھے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے سب خاموش ہے پوری کائنات خاموش ہے کائنات کا ہر شے خاموش ہے کہ کی سب مرا ہے سب کو اللہ نے جو ہے ان کے ارواح کو جسموں سے الگ کر دیا ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو دی قیامت مجھے یہ قیامت جسے کفار فارمشقین مکہ اس کو نہیں مانتے تھے ہاں جی اور قرآن نے بار بار جو ثابت بھی آپ کی کوشش بث اور انسان کو نہ سمجھائی بھی آپ کی کوشش بش قرآن اللہ سے بہت سی صورتیں صرف قیامت کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے نازر فرمایا جیسے سورہ اعزاز الدلہ سورح سرح قاریہ سور واقعی بہت چاہتے ہیں سورہ قیامی بہت چاہتے ہیں سرح الحاقی بہت سے آتے ہیں سرح منسلات بہت سے آتے ہیں ہاں جی بہت سی صورتوں میں تو ساری واقعات قیامت ہی کے بارے میں ہیں اس میں ہونے والے واقعات کو بیان فرمایا ہاں جی لیکن جو ہے انسان پھر بھی انسان بھول جاتے ہیں انسان کو اس چیز کا خبر نہیں ہے تو آ جان گرامی یہ قیامت جو ہے خیمت یا یافاقیہ اس نے ہر سرب میں واقع ہونا ہی ہونا ہے ہاں جی ہر سرج میں اس پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے جس طرح تسول دین پیوںس قیام تب اللہ و ملاکت و کتبہ و رسول ولی و ملاقت کے سے ایمان کی خدا عدالم میں مزاد پہ کا خدا فرسونی کا خدا امبیا کا خدائیۂ آسمانی کتاب کنکا اور پی القاف کا تو قیام القی جاپو جس پر ہم ایمان لاتے ہیں دو عصل ندی یادی قیامت عظما یا حاکیائی جی جس کو کفار نہیں مانتے تھے ہاں جی کہوں یا دنیا پہ آپ جگہ ڈندیاں پی القف نشہ مت پن دتفی اس طرح مرتے جیتے رہیں گے ان کا یہ سوچتا اور مرنے کے بعد بھی یہاں حساب کتاب مت پن بھیج جہنم مت بن جبھی کون سوچتا ہاں اور کون لکھو لشپ والے یہاں زندہ بند خون مل سمجھ موس عرد خدا سے بہت زیادہ دلائل خون قرانی قرآن خون نے مثال کنتان نشان ہاں سمجھانے کی کوشش کیا لیکن ہاں یقیناً بہت نے سمجھا بھی بہت نے نہیں سمجھا تو شجن و خدا سے قرآن نو جس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت دیا جس موضوع کو اور جس موضوع پر بات کیا ہے وہ قیمت کے بارے میں ہے قیامت دی و لوق بن دے نظام کائنات نظام بردا نظام بختم پھر اس کے واقع ہونے کے بعد دی واقع حضرت اسراحیلی سے پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو سور ہوں گا نظر قیامت و یا آفاقی واقعات بن پوری دنیا نظام پہ درہم برہم آت بن تباہ برباد واد بن پوری دنیا پہ ہانجی اور ہر چیز ختم ہوگا یہ پورا نظام تباہ ہوگا پوری دنیا پہ زمینیں پہاڑیں نیچے چل جائیں گے پانی سے سطح پر آ جائے گا اور دنیا میں سب موجود ہانج ختم ہوگا اس کے اب کتنے عرصے کے بعد ہیں یہ معلوم نہیں کچھ عرصے کے بعد جب کہ وہ اللہ کو پتہ ہے اسرافیل کو حکم ہوگا کہ دوبارہ سرف اونکے جب وہ دوبارہ سرف اونکے گا تو پھر تمام زیر روح پھر زندہ ہو جائیں گے تمام انسان آدم سے لے کر آخری فرد تک زندہ ہو جائیں گے پھر ان سے میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا اور میدان حشر میں سب سے پھر سوال جواب ہوگا حساب کتاب ہوگا ہاں ان میں پھر جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر بحث کی طرف لے جائیں گے ان کو بھیحث کی طرف حکم ہوگا جو ظالم ہیں جاور ہیں فاسق و فاجر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں غرق لکھا کوئی تحبت تک نہیں کیا فسق و حجور میں غرق رکھا اللہ کو بھول کے رکھا قیامت کو بھول کے رکھا صرف بس مال و دولت جمع کرنے پہ تلا رہا دنیا کے چند دن کے عائشیوں میں گناہوں میں شراب نوشی اور فسق و حجور میں بے حیا کے کاموں میں خود کو غرق رکھا اور اللہ کو یاد نہیں کہ اس قیامت کے دن سے نہیں ڈرا بھئی ایک دن میرے سامنے ہے جس میں میرے اچھے برے عمال کا حساب کتاب ہوگا چنانچہ قرآن نے فرمایا ہمیں یہ عمل میں اس قالہ زرت جو شکد جس نے اپنی زندگی میں ذرہ کے برابر بھی نیکی کیا اس کو بھی دیکھ لے گا اور میں مسقال ضرۃۃ ان شاء اللہ جس نے ذرہ کے برابر برائی کیا اس کا اس کو اس گناہ کو بھی گا اس کو سزا وغنا ہوگا اس نیکی کو پالے گا اس کا حاجر اور ثواب ملے گا قرآن میں اللہ نے جو ہے اس موضوع پر بہت زیادہ آیتیں بیان فرمایا ہے اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو قرآن کے ہر صفحے میں ایک اللہ خود کے بارے میں آپ کو خوش نہ کچھ مطالب ملے گا اور ایک قیامت کے بارے میں آپ کو خوش نہ کچھ مطالب اشارہ کے نامے میں سرحیح الفاظ میں آپ کو ملے گا اتنی اہمیت دی ہوئی موضوع آج افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمان بلے ہوئے آج کے مسلمان کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے اس دن کا کوئی خوف نہیں جس میں ہماری پوری دنیا کے نظام در ہمرہ ہوگا تمام موجود بے بس ہو جائیں گے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا وہ اپنے آپ کا بھی مالک نہ بھی ہے نہ بعد میں رہے گا ہاں جی پھر حساب کتاب ہوگا سزا جزا ہوگا عقاب ہوگا اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ بیش کی طرف لے جائیں گے برے لوگوں کو بڑے ذلت و خاری کے ساتھ ان کو پکڑ کے فیشے گشید گشید کے جہنم کی طرف لے جائے گا جہنم میں پھینکا جائے گا ہاں شیخ وہاں طرح طرح کے عذاب ہیں کوئی اچھا ہر طرف سے بیج میں ہر طرف سے نعمتوں سے بھرپور ہے تو آزان گرامی ہمیں اس قیامت کے برپا ہونے پر مکمل یقین رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقین ہمارے زندگی پر اثرانداز ہو اس قیامت سے ہم ڈریں اور گناہوں سے شناخ کریں اس قیامت سے ہم ڈریں اور نیکی کی طرف ہم راغب ہو جائیں اور وہ جتنا ہو سکے جلدی توبہ طائب کریں اور اپنے اعمال کے اصلاح کریں یہ قیامت کسی کو معلوم نے صرف اللہ کو بتایا یہ ہو سکتا ہے کہ لمحہ بعد واقع ہو جائے یہ ہو سکتا ہے سالوں بعد واقع ہو جائے یہ صرف اللہ کے ذات کو اس کا علم ہے تو ہمیں تو ہمیشہ تیار رہنا ہے ہم نے تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رہنے کی کوشش کرنا ہے ہمیشہ توبہ طائب ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے کردار رفتار اخلاق کی اصلاح کر کے حقوق العباد کو ادا کر کے حقوق اللہ کو ادا کر کے ہم نے خود کو قیمت کے لیے اپنی موت کے لیے تحریر کرنا ہے اگر آپ کا موت اچھا ہے تو آپ کا قیمت بھی اچھا ہے اگر آپ کا موت خاتمہ بالخیر ہو گیا تو سوچو آپ کا قیمت بھی اچھا ہے یا وہاں بھی آپ بھیج میں جائے گے ان اگر آپ کا موت برا ہے آپ کا موت برائی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ آفس کو ہجور میں غرہ کر آپ پر موت آ رہا ہے آپ کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگین ہے آپ کے مال آپ کے ہاتھ لوگوں کے حلام مال سے میں غرق ہے آپ آپ بس حرام کمائی کے پیچھے لگا ہوا ہے حلال کا کوئی تصور نہیں ہے ظلم یا سوچ ہے شفقت و مہربانیوں کا کوئی سوچ آذ ذہنوں سے نکلا ہوا ہے ہر طرح کی بیماریاں آج دنیا میں مسلم مسلم معاشرے میں پھیل رہا ہے تو ہمیں خوش ناخن لینے کی ضرورت ہے نگرامی اور ہمیں توبہ طائف ہو کر اللہ کی طرف پلٹ کر اس عظیم دن کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس دن وہی لوگ کامیاب ہوگا جن کے ہم آشے ہوں گے ایمان نے صحیح بنیادوں پر استوار ہوگا آج وہ لوگ بہت ذلیل ہوں گے اور لوگ دنیا میں بڑے محرم تھے جنہوں نے جن کے ایمانیت صحیح نہیں تھا جنہوں نے اللہ نے جن پر ایمان لانے کو کاروں نے ایمان نہیں لایا ہاں اور ان کے اعمال کردار صحیح نہیں ہیں خلاف شرع ہے تو ان کے راش پسپائی ہے ذلت خاری ہے تباہی ہے, ہے ہاں جی یہ ایک حق ہے سچ ہے حقیقت پر مبنی ہے میرے دانگر ہمیں حضرت شاطر محمد نروح نے ہاں جو تعلیمات جو عقائد نے دیا ہے ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار افطار وفتار کی اصلاح کی, کی ضرورت ہے میں یہیں پر دعا کرتا ہوں پر عالم ہمیں ہمارے عقائد کی صحیح اصلاح کر کے کیونکہ عقائد ہی ہے کہ صحیح عقائد انسان کے اندر آ جائے اس کے عمل صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ عقائد ہی فکر ہے سوچ ہے اندر کی اچھی ہاں یعنی تو سوچ و فکر صحیح ہو جائے خدا کے بارے میں اس کے ایمان پکا ہو جائے قیامت کے بارے میں اس کے ایمان صحیح ہو جائے پکا ہو جائے تو اس کا اثر اس کے عمل پر پڑتا ہے اور اس کے عمل کے بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہاں ذواب پرور دیگار نمگ اللہ اسلامی دستحمان ورانی تعلیمات کو بنیادی عقائد کو صحیح مجنسوں سے یہ لگاتی ہے رفتار گفتار اخلاقی ہے پی بھی اور تمام مسمان کو سے کردار رفتار گفتار اخلاق ہے اصلاحیات پی بی اور ایک بہترین خوبصورت خدا پہ امبر تھت پی ایک اسلامی پرسکون پرامن نظام سی جی قائمیت پی بی خدا نیگام اللہ توفیش الشاء اللہ آمین رب اللہ